الحمد اللہ الحمد للہ وکفاۃ وسلم ایک سونیس رتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوین ابد الدینارے لانت کی گئی ہے دینار کے غلام پر ولعن عبد الدیرہ اور لانت کی گئی ہے درہم کے غلام پر لانت کی گئی ہے دینار کے غلام پر لانت کی گئی ہے درہم کے غلام پر, کی پر مطلب کیا ہے حدیث کا کہ جو شخص دنیا کے اندر دنیا سے اس قدر محبت کر بیٹھے اس قدر اس کو دنیا سے محبت ہو گویا کہ وہ دنیا کے مال و اسباب کی عبادت کر رہا ہے تو اور اس نے اس میں دنیا کی محبت میں اپنے دین کو برباد کر دیا ہو تو وہ شخص ملعون ہے جس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہو اور آخرت کو اس نے کچھ بھی نہمجھا ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہے ملعون ہے جبکہ اس نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہو جیسے کفار کے بارے میں جا بجا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف دنیا کو دیکھتے ہیں بس اسی وجہ سے تو کہا کنفیت دنیا کا ان کا غریب او عابر سبھی دنیا کے اندر ایسے رہو کا ان کا غریب جیسے کہ آپ ایک اجنبی شخص ہیں او آگروں سے بھی تو دل کے اندر مال کی محبت اتنی رچ بس جائے کہ ایسا لگے کہ جیسے انسان بالکل اسی کو ہی خدا سمجھے ہوئے ہے اگر موجودہ حالات میں میں کلی طور پر تو نہیں کہتا ہوں اکثری طور پر اگر آپ دائیں بائیں ایک نگاہ ڈالیں ایک ماحول پر تو آپ کو ضرور یہ ملے گا کہ ہم رازق تو رب کو ضرور کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کہتے ضرور ہیں مانتے اپنی دکان کو ہیں اپنی فیکٹری کو ہیں اس کو رازق مانتے ہیں اپنے ٹھیے کو اپنے روزگار کو خدا رازق مانتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک گھر کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک یہی ہمیں سننے کو ملتا ہے یہی دیکھنے کو ملتا ہے مال مال مال پیسہ پیسہ پیسہ صبح سے لے کر شام تک گھر ہے بازار ہے دفتر ہے جہاں کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی فیلڈ سے متعلق ہے صرف اور صرف پیسہ ہی مقصد ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ایسا نہیں ہے صرف اور صرف پیسہ مقصد ہے کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں علاما اللہ چند لوگ آپ کو ملیں گے لیکن اکثری طور پر عمومی طور پر آپ کو ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ دنیا ہی کو مقصد سمجھا ہوا ہے ہم نے چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچا کر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے مال کی کثرت برا نہیں ہے مال کی فراوانی بری نہیں ہے آپ پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں لابا سب الغنا لے من تقلّہ حال سمالداری میں کوئی حرض نہیں ہے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہو کروڑوں روپے کا مالک ہے لیکن اللہ کا خوف ہے مال کے حقوق ادا کرنے والا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن مال کی محبت میں خدا کو بھول جانا یہ بری بات اور یہ ملعون ہے لو عبد آبدرہ لانت کی گئی ہے دینار کے غلام پر عبد غلام گویا کے عبادت کرنے والا دینار کی الدرہم درہم کے غلام پر جی عبد ابد الدینارے و لوہنا عبد الدرم لانت کی گئی ہے دینار کے غلام پر اور لانت کی گئی ہے درم کے غلام پر ترکیب دیکھیے لوہینہ فیل مجہول مضاف الدینار مضاف عدینار مضاف مضاف مضافلے مل کر نائب فائل فعل اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر معطوف عالے و حرف عاطفہ لوائے نہ ابدو دن ہم لوائے نہ پھیلے مجہول ابدو مذاف اور در ہمیں مذاف الے مذاف نائب فائل فیل اپنے نائب فائل سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتوف ماتوف اور ماتوف الح مل کر جملہ پھیلیا ماتوفہ تو ایک ہوتا ہے ماتوف حالے اور دوسرا ہے معتوف ماتوف, ماتوف علیہ جس پر سہارا لگایا گیا ہو جس پر ٹیک لگائی گئی ہو اور ماتوف جس کو سہارا دیا گیا ہو مثال کے طور پر ابھی آپ کسی بھی چیز کو اٹھا کر کسی بے جان چیز کو اٹھا کر کہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں خود کھڑا ہونے کی سکت نہیں ہے تو آپ اس کے سہارے کے لیے کوئی اور چیز رکھتے ہیں اور پھر اس دوسری چیز کو اس پر رکھتے ہیں تو اب جس چیز کے ساتھ آپ نے سہارا دیا ہے اس کو مثلا دیوار کے ساتھ آپ کسی چیز کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو دیوار ماتوف آلے ہے اور کوئی بھی چیز ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ کہ اسی طرح ماتوف آلے جس پر سہارا رکھا گیا تو ماتوف جس کو سہارا دیا ہو جی ہاں باقی آپ انشاءاللہ علم الحق میں پڑھا ہوگا آپ نے غروف عاطف بھی انشاءاللہ اللہ پڑھ لیں گے نہیں پڑھا تو معتوف الے اور معتوف بھی آپ پر پڑھیں گے طوابے کی اقسام میں ٹھیک ہے جی عطف بیان تاو بدل عاطف حرف عاطف بیان پڑھ رہے ہوں گے یہ پڑھ لیا ہوگا یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ لوہینہ پھیلے مجہول عبد الدینار مزاح مضافل مل کر نائف فائل فعل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتوف عالے بہ حرف عاطف درحم لوہینہ پھیلے مجہول عبد الدرہم ابد المزافت درم مضافل مزاح مضافل مل کر نایف فائل فعل فائل, فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر ماتوف ماتوف اور ماتوف علے مل کر جملہ پھیلیا ماتوفہ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھ لیا ہوگا جہاں پر آپ جملہ کی ذاتی و صفاتی اقسام پڑھتے ہیں جملہ کی ذاتی اقسام تو تین چار ہیں اسمیہ ہے خبریہ ہے شرطیہ ہے انشائیہ ہے اس کے علاوہ صفاتی اقسام میں آپ ایک قسم معطوفہ بھی پڑھتے ہیں وہاں پر بھی اگر آپ کو آپ کی معلومات یا معلم کسی نے بھی جو بھی علم الناحق پڑھا رہے ہیں آپ کو بتایا ہوگا معطوفہ وہاں پر بھی گزرا ہے تو امید ہے کہ آپ کے تھوڑا سا دل و دماغ میں آیا ہوگا تو جملہ کی ذاتی و صفاتی اقسام میں بھی اس کا تذکرہ ہے کسی قدر تو ماتوف اور محتوفہ لے مل کر جملہ کہہ لیا معتوفہ آج کے لیے اتنا کافی ہے